حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کہنا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹینا ہے